اصل الحمد اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح محمد الباشہ واٹس ایپ گروپ تمام شامل بران دران خارہ سب کچھ باپ سے سلامت کہتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو اٹھتیس دو ہے اور ہمارے سلسلہ باغ جو ہے دعا تھا ریاضتمیر کبھی سے نے ہمیں مغرب کے نماز کے بعد پڑھنے کو حکم دے مغرب کی سنتیں پڑھنے کے بعد ان اور یہ دعا جو ہے عذاب قبر سے نجات پانے کی دعا ہے اس سلسلے میں پہلا درج خلاؤں کو پہنچا یا دوسرا اور آخری در سے تھوڑی تو دعا مختصر ہے خلاولوں کو دعا پڑھ کے سنا تھا دعا اللہ الرحمن الرحیم علّہ انی اعوذ ضب امین عذاب القبری وصلی اللہ عر خلق ہی محمد و علیہ اجمعین اے اللہ اللہ نوزمے شکم پناہ تیرے درگاہ میں خبر کے عذاب سے خبر کے تکالیف سے اور اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما اپنی درود نازل فرما اپنے معلوقات میں سے سب سے بہترین اور افضل ہستی پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک سب کے سب ہیں ان پر درود شریف نازل فرمان تو اس میں ایک دعا ہے اور ایک محمد لال محمد پر درود شریف ہے جو کہ دعاؤں کے قبولیت کے لیے محمد لال محمد پر درود بھیجنے میں بہت بڑی جھانج داخل ہے تواش کے دس جو ہے در نمبر دو سو پبلک دو ہیں یہ بھی عذاب قبل سے نجات پانے کی دعا کی تھوڑی توزی ہے اسی مختصر دعا کی تو گرامی اس مبارک دعا میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا ہے میں نے اعوذ کا من عذاب القبر کہہ کر اللہ کے حضور میں پناہ مانگا کیونکہ جو ہے ہر چیز سے ہر مشکل سے نجات دلانے والا صرف اللہ ہی کے ذات ہے بند مومن کا یا اور یاور ناصر صرف مددگار دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہوتے یا اللہ کے جن سے اللہ کے فرشتے اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی مدد کو آتے ہیں کیونکہ قبر جو ہے عالم آخرت کا پہلا مقام ہے اس میں قبر کے عذاب سے پناہ منگا ہے اور قبر جو ہے عالم آخرت کا پہلا مقام ہے چونکہ قبر میں اس دنیا کے زندگی، اس دنیا کے زندگی کے بارے میں کہ یہاں آپ نے دنیا کیسے زندگی گزارا سوال ہوں گے ہاں یہ میں آتا ہے آپ سے سوال ہوں گے آپ نے یہ زندگی کیسے گزارا اللہ نے جو نعمتیں دے دیں وہ کہاں خرج کیا جو عمر دے دیا اتنے لمبا سا ہاں جی؟ اس کو کن کا میں خرچ صرف کیا کہ گزارا اس طرح جو ہے بہت اہم،, اہم سوال ہوں گے اس کے علاوہ بھی جو ہے میں اہم سوالات ہوں گے جو کہ عقائد سے مربوط ہے جس سے تلخین نعمت کے بارے میں پہ پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکا ہے کہ پھر سے آ کے آپ سے سوالات کریں گے آپ کے ہاں جیسے ہماری خطہ من رب کا مہاں جی تمہارا خدا کون ہے رب کون ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے ہاں جی من امام و تمہارے امام کون ہیں ماں کتابوں کا تمہاری کتاب کیا ہے ہاں دین کا تمہارا دین کیا ہے اس طرح اہم اہم سوالات ہوں گے تو جو ہیں زندگی کے بارے میں سوال ہوں گے ہم ترین عقائد کے بارے میں تو اس کے عقائد اور اعمال کے حوالے سے جو ہے نکیر منکر دو فرشتے آ کے سوال کریں گے تو جوابات آسانی سے آنے کی صورت میں آگے کے مرائل آسان ہوں گے ورنہ مشکل ہوں گے قبر میں سب سے پہلا عذاب جو ہے فشار قبر بلتی زبان میں سجدم بولتے ہیں ہاں سجدم اور فشار قبر کہتے ہیں اس عذاب سے فرماتے ہیں بہت کم ہی لوگ بچیں گے بہت کم ہی لوگ بچیں گے یہ عذاب اتنے تغلیف دے ہوں گے کہ انسان کے منہ سے ماں کا پہلا دور جس ہمارے بلط میں غرصی بولتے ہیں ہاں جی وہ بھی نکل آئے گا آپ جو ہے قبر کے عذاب جو ہیں اس میں تک بات کی اس عذاب سے بہت کم لوگ نجات پائیں گے کیونکہ عالم آخرت میں ہونے والے عذابات میں سے لہٰذا سب سے کم ترین عذاب ہے ورنہ جہنم کے آگ میں پھینکا جائے گا ہاں جی اور آگ کے لباس پہنائے جائیں گے غلو زنجیر میں باندھیں گے جو کہ جہنم کے عذابات ہیں یعنی قبر کے یہ عذاب جو ایک دفعہ آپ کو اچھی طرح قبر کے دیواروں کے بیچ میں آپ کو ہاں جی آپ کے پسلیوں کو جو ہے وہاں پر ایسا دبائیں گے کہ انسان کے منہ سے پہلا دور پہ نکل یہ سب سے کم ترین عذاب ہے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ جو آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے بھی ایک دفعہ کہ قبر کے عذاب میں انسان کے لیے عذاب ہونے میں سب سے زیادہ دخل کہتے ہیں تو انسان کے برے عقائد اور عمل کے علاوہ ایک مسلمان مومن کو قبر کے عذاب ہونے کے ایک سبب کہتے ہیں جو شخص خواہی میں سو خ مردوں میں سو اپنے گھر کے افراد سے اگر مرد ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا مزاج اخلاق بہت سخت ہو ان کے ساتھ کسی قسم کے نرمی سے پیش نہ آتا ہو اس کے لیے فرماتے ہیں قبر کا عذاب سخت ہو فشار قبر سے دم ساحت ہو اس طرح اگر ایک خاتون ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیو اپنے بچوں کے ساتھ اس کے مزاج بالکل ساحت ہے کڑک ہے ان کے ساتھ آف و نہیں ہے پیار محبت نہیں ہے ہینسقت نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی تکلیف ہوگا ہیں صنعت یہ مشہور واقعہ ہے بن ظبر رسول اللہ کا سب سے عزیز پیارا صحابی تھا وہ دنیا سے روختہ ہو پیامبا نے اس کے جنازے میں آپ نے خوش شرکت کیا آپ نے فرمائیے آپ جو ہے ہاں پیروں کے بلچر انگوٹھے پیروں کے جو ہے نا بڑے انگوٹھے کے بلچر رہتا سب یہ اصل آپ یہ کیوں کریں اس طرح آپ زحمد میں کیوں ڈالنے فرمائے اس کے جنازے میں ستر ہزار شستوں نے شرکت کی مجھے پوم رہنے کی جگہ نے کے کتنا بڑا مقام تھا صحابی کا اور اس کے لیے آپ نے نما جنازہ پڑھا آپ نے خود قبر میں اتارا اس کے لئے دعا کے تو اس کے امام بہت خوش ہونے لگے اس ماں نے آنکھوں, آنکھوں سے آنسو پوچھ لیا دراصل فرمائے ساتھ کے ماں معاذ کی جو ہے آپ اپنے بیٹے کے ہمیں ہاں دعا کریں تو وہ حیران کہ رسول اللہ آپ کو اتنی عزت و احترام اس کو کرنے کے بعد میں اس کے لیے کوئی تکلیف ہوگا اور ہاں اس کے لیے قبر کا پہلا منزل تکلیف ہے آخرت کا پہلا منزل جو کہ خواب سے ہے اشارِ قبر ہے وہ اس کے لیے تکلیف دے اس کے بعد اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور پیارے رسول اس کے لئے اس کے لیے یہ تکلیف کیوں کس وجہ سے ہوا صاحب نے پوچھا تو یہ عادیث آپ نے کہا نا خشن اللہ علی یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت سخت مزاج رکھتے تھے اعمال عبادت شجاعت عقائد سب اچھے تھے جہاد لیکن جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا ہاں جی؟ اب خدا گزار سے کام نہیں لیتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے تو اس کے لیے پیامبر نے فرمایا کہ نقشن علیہ الب اللہ نے اس کے لیے اب کا پہلا منزل مشکل فرمایا اب آپ صاحب خدا اندازہ کریں جس بندے کے جناز میں رسول اللہ اس کے لیے اتنی تعظیم کریں ستر ہزار نے شرکت فرمایا بولیں اور اس کو لے قبر کے عذاب سے جان چھٹکارا نہ ہو تو ہمارے لیے پھر کیا ہوگا تو لہذا جو ہیں ہمیں ان عذابات سے نجات کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے دعائیں دیا ہیں اور ان دعاؤں کو ہمارے امیر کا بن ہمیں دے دیا اور یہ دعائیں پڑھتے نہیں محمد محمد پر درود کے ساتھ تو یقینا اللہ ایک نہ ایک دن تو قبول کرے گا اور ایک دن بھی آپ کی دعا پہ اللہ نے لبے کہا تو آپ عذاب قبل سے آپ کو نجات مل گئی ازن میں آپ کو نجات مل جائے گا کیونکہ اللہ جب ہاں گاہے گا لبے کہے گا بندے کی دعا پہ تو پھر اس کو نجات مل جاتی تو حدیث نبی کی روشنی میں یہ قبول جنت کے باغات میں, میں سے بخشا ہے یا جہنم کی گا کھائیوں میں سے گاٹی گاٹیوں میں سے گاٹی اور کھائی ہے چنانچہ یہ حدیث جو حضرت شاست محمد الرحمن علیہ رحمٰن ہے کتاب اصول اعتقاد میں قبر پر اعتقاد کے سلسلے میں آپ نے نقل فرمایا آپ نے حدیث کے حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر روزت من اور بھر نیران فرمایا قبر ہمیں صحیح عقیدہ اور حمال صالح رہنے والے لوگوں کے لیے تو جنت کے باغات میں سے بادشاہ ہوں گے اور بد عقیدہ کافر مشرق منافقین برے عام رہنے والے مجرم اور فاسق لوگوں کے لیے قبر جہنم کے گاٹیوں میں سے کھائیوں میں سے ایک گھاٹی اور کھائی ہوں گے جین گرہ میں یہ پیارے نبی نے فرمایا اور ہمارے اسدم شاثری نے ہمارے عقائد میں سے بھی خبر کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ ہے یا جہنم کے کھائیوں میں سے گاٹیوں میں سے ایک ہے تو انسان اس وسیع دنیا سے اچانک تمام خواہش اور ہمیں سبق کا مقام ہے جزین اس وسیع دنیا سے اچانک تمام خویش و دوست احباب سب سے جدا ہو کر یک و تنہا اس تنگ و تاریک جگہ میں پہنچ جاتا ہے اچانک پہنچ جاتا ہے کل لوگوں کے درمیان تھا آج اس مٹی پر شویا ہوا جہاں اس کے دنیاوی خویش و قارب اور چاہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کے ہمراہ نہیں ہے کوئی اس کے ہمراہ نہیں ہے کوئی چاہنے والا اس کے ساتھ نہیں مقامی فکر تو یہ ہے کہ اس کے تمام چاہنے والے ہی آ حضان گرہ اس کے تمام چاہنے والے ہی آ کر یہ جی بیٹے یہ جی باپ یہی جی ہے نی تمام چاچا ماموں بھائی سب تمام رشتہ داران آ کے قوم قبل محلہ محل جو اس کو ہمیشہ جانتے تھے پہچانتے تھے اس سے محبت کرتے تھے تمام چاہنے والے ہی آ کر اسے قبر میں اتار کر مٹی پر سلا کر اوپر پتھر یا سلیٹ وغیرہ رکھ کر مکمل بند کر دیتے ہیں اور اسے قبر میں تنہا چھوڑ کر سب واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں اس بیچارے کے پاس اب کوئی نہیں اگر ہیں تو اس کے اعمال و عقائد ہیں جان گرامی سونے کے معالے اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوں گے اس کے بعد کے مراحل میں کسی کو معلوم نہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لہٰذا زین گرامی ان مقدس دعاؤں کو ورد زبان رکھا کریں ہیں ان مقدس دعاؤں کو بہت مختصر ہے یا اللہ میں تیرے درگاہ میں قبر کے عذاب سے براہ مانتا اور تو محمد والمحمد جو کہ اس کائنات میں تیرے سب سے بہترین محلوق ہستیاں ہیں ان پر تیری رحمت نازل فرما جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے اللہ نے ایک دن بھی لبیک اے میرے بندے میں تم کا عذاب قبر سے چھٹکارا دے دوں گا تو آپ کو چھٹکارا مل گیا ہاں اب اللہ وجن اللہ اللہ یخلف فرمیات اللہ تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا نا ایک دفعہ ہاں کہہ دیا ہاں ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندہ کو تین دفعہ پکارنے نہیں دیتا ہے ایک دفعہ اس کے پکار پہ تین دفعہ بندہ اللہ کو پکاریں اللہ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتے ہیں میرے فرسٹ میں میرے بندے سے میں شرمندہ ہوں میں اس کو تین دفعہ پکارنے دے دی دیا تم گواہ رہنے میں اس کے سارے گناہوں کو بہ دیا ہاں جی اس طرح کے گناہ حدیث مبارکہ حدیث خود سے موجود ہے لہٰذا اللہ نہایت مہربان اللہ حضان بس انسان اس سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھے اس سے ہمیشہ جب بھی ہمارے کوتاحیں پر اس سے معافی مانگتے رہیں ہاں تو اللہ جو ہے بخشیں گے وہ مہربان ہے ہماری آخرت کے بھی ہر مشکل کا اس نے راستہ نکالا ہوا نکلنے کا دنیاوی بھی ہر مشکل سے نکلنے کا اس نے ہمیں راستہ نکالا ہوا اب ہم ان راستوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے تو یہ ہماری بند بختی ہو گیا ہے جان میں لہذا جو ہے زن گرامی ان مقدس دعاؤں کو وید زبان لکھا کریں تاکہ اللہ ہمیں اپنے لطف کرم سے ہمارے قبر کو جنت کا باغچہ بنا دے ان اللہ تو اس دعا کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ محمد آل محمد علیہ السلام پر درود شریف کا وید بھی ہے ہاں جی صلی اللہ اللہ خیر خلق ہیں ہاں جی دوسرا حصہ ہے صلی اللہ عل حلق محمد والمئینا یہ درود شریف بھی ہے یہ اس لیے ہے چونکہ درود شریف دعاؤں کے ساتھ پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قبر میں اگر کوئی مددگار آئیں گے تو ہمارے عاقدے کے مطابق محمد محمد علیہ السلام ہی ہوں گے وہیں آپ کے سرہنے پہ پہنچیں گے دنیا میں مرنے کے وقت بھی یہی ہستے آئیں گے آپ کو تسلّہ دیں گے آخرت کے بارے میں خصوصاً عیمۂ الب خواتین حضرہ حرا ذینب اولیاء حضرت کبرا جسے متحرات کو دیکھیں گے تو ان کو سکون ہوگا اور آخرت کے سفر کو جانے میں پھر وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو خصوصاً حضرت علیہ السلام کے بارے میں خاص روایت ہے کہ آپ مومنین کی مدد کو پہنچے گا اور مومن جو ہیں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کافر و منافع غمگین ہوں گے ہاں جی حضرت علیہ السلام نے خود اور ماحولاری ساماندانی کے ثابت مخاطب کیامدان میں یمت یا رانی اے حارث احمد جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا اور مومن مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس کو سکون ہوگا منافق مجھے دیکھ کر آپ وہ غمگین ہوں گے جو شخص جو ہستی ہمارا اصل مشکل کشا تھا فریاد رس اس کو تو سے اس سے ہم نے کوئی دوستی نہیں کیا اس سے ہم نے محبت نہیں کیا اس کے ولاد کو ہم نے قبول نہیں کیا بھول کے آپ علی اس کی فریاد نہیں کریں گے لیکن علی کو دیکھ کر وہ پریشان ہوگی اس لیے قبر کے عذاب سے خلاصے کی دعا کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود شریف بھی بھیجنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو اور آخرت کا یہ منزل آسان ہو یعنی ہاں جی؟ اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و ممنات کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں اور قبر کو جنت کا بادشاہ بنا دے ہم سب کی آمین یا رب العالمین تو آ جانے کا ہمیں یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم سب کے ہمن ہیں ہم سب کو نظر آ رہے ہیں ہم ایسے کوئی کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے سب نے جانا ہے سب نے اس مٹی میں جانا ہے سب نے اس قبر میں جانا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے عمل میں یہ نظر آ رہا ہے لیکن وہاں جو چیز آپ اور میرے کام آ جائیں گے اچھے عقائد ہیں اللہ کی صحیح معرفت ہاں جی اللہ کی جو بھی جن چیزوں پر قیامت پر انبیاء پر اثران کتابوں پر فرشتوں پر محمد عالم محمد پر جنہیں بھی اچھے اعتقادات ہیں، ہمارے عقائد جنہیں ہی پاک اور طیف ہو اور ساتھ ہی اعمال صالحہ آپ کے ساتھ ہو تو یہ سفر آپ کے لیے آسان ہوگا ہاں جی قبل آپ کی جنت کا واقعہ ہوگا لیکن اگر انسان اپنے اعمال عقائد بھی درست نہ ہو اس کا اس کے عقائد میں شرک ہو قفر ہو نفاق ہو ہاں جی؟ اور اعمال بھی اس کا صحیح نہ ہو پھر وہ توبہ طائب بھی نہ کرے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ سے تو یقیناً ان کے لیے حالت کا سفر بہت ہی ہے امید ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم کریں اور کوشش یہ کریں ذہن کرامی کہ ہماری فائل میں کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہو غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فورن توبہ و استغفار کریں کیونکہ اللہ نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے اس سے برقس اس کائنات میں انسان کے لیے کوئی شفیق ذات نہیں ہے ہاں جی وہی سب سے زیادہ مہربان ہیں اور محمد عال محمد پر درود تک رہیں ہاں کیونکہ ان پر درود جائے ہے ہمارے کا ذریعہ ہے آپ ان کے حق میں کوئی دعا درود پڑھتے رہیں گے تو وہ بھی جو ہے آپ کا خیال رکھیں گے وہ ادایہ ان کو پہنچیں گے وہ آپ پر ہاں ان مشکل اوقات میں آپ کے خلیت رسی کریں گے یہ طویع بات ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں ان دعاؤں کو خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے اور محمد محمد پر ہمیشہ درود جو ہے بیچتے رہنے کے ہر مقام پر حسن جہاں ابو گاندھی نے حکم کیا کرتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توحید فرما امین یا رب العان